اروبب الََََََََََََََََََََنرََََََََََ بسم اللہیم الحمد اللہ مصلاۃ وسلم علیہ سید المبیا اب امام المدین خوتم النبی سید نب مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمانی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں بڑے واضح طور پر یہ احکامات ملتے ہیں اور یہ ہدایات ملتی ہیں کہ تمام ظاہری یا باطنی اعمال اقوال ہیں احوال ہے ان سب کے اندر حسن نیت اور اخلاص کو مد نظر رکھا جائے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا واضح اس سلسلے میں فرمان ہے کہ اسی بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور یہی مضبوط دین ہے ایک اور جگہ پہ سورہ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے پھر آل عمران کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے تو یہ جو آیات مبارکہ تیم جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان سے واضح طور پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں احبال ہیں اقوال ہیں اس کے اندر حسن نیت کا بڑا عمل دخل ہے اگر اس میں نیت نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے تو یہ جو اعمال اور احوال اور اقوال ہیں ان کی حیثیت ریاکاری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اب کچھ مبارکہ بھی دیکھ لیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اچھا پوری حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بات ہم ہمرج کر دیں ہمارے اکثر ایک عجیب معاملہ ہے کئی بار ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ غلط کام کر رہے ہیں جو شرح ناجائز ہے لیکن اگر کہا جائے کہ جناب یہ ناجائز کام ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہماری نیت فلاں ہے تو ایک چیز میں رکھیں کہ جس چیز کو دین نے ناجائز کہا ہے وہ نیت اچھی ہو یا نیت بری ہو وہ ناجائز ہی ہے سوائے اس کے کہ کوئی رخصت دین ہی نے ہمیں دیے ہوں جیسے ہمیں پتا ہے کہ حرام نہیں کھایا جا سکتا مردار نہیں کھایا جا سکتا لیکن دین نے یہ بھی کہا کہ بالکل ایسی صورت ہو کہ بندہ مر جائے گا. تو صرف اتنا یعنی کہ پیٹ بھر کے صرف اتنا کہ کم از کم زندگی اس کی بچ جائے اس کو اجازت دی تو اگر دین نے کہیں رخصت دی ہے کسی وجہ سے تو اس معاملے میں وہ رخصت استعمال کرنا اور بات ہے لیکن یہ کہنا کہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انما نما اعمال و بن نیات کہ جی اعمال جو ہیں ان کا داروں دار مدار نیتوں پر ہے یہ چونکہ حدیث میں ہے اس لیے ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے استغفراللہ ایسا نہیں ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک عامال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی پس جس نے حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی حجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی تو ہجرت جو ہے وہ انہی مقاصد کے لیے شمار ہوگی اور یہ متفق علیہ روایت ہے اس میں اگر تھوڑا سا اس حدیث کی شرح دیکھی جائے تو اصل میں باقاعدہ صحابہ کا ظاہر ہے آپس میں جس طرح ہم آپس میں دوست ہوتے ہیں تو ایک نفیس سا مذاق چلتا ہے مذاق نفیس ہو اور جو دین نے ہماری حدود قائم کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہو تو وہ جائز ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں سی صحابہ بھی آپس میں چکے دوست تھے احباب تھے تو ان میں بھی نفیس مذاق جو ہے وہ چلا کرتا تھا تو ایک جو کہ ہجرت کی تھی انہوں نے وہ اس لیے کی تھی کہ ایک خاتون سے نکاح کی غرض سے کی تھی تو جو ساتھی صحابہ تھے وہ ان کو تھوڑا سا مذاق کیا کرتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ایک نام رکھ دیا تھا تو یہ اس کی شرم میں یہ ہمارے شارئین نے یہ واقعہ بھی بیان کیا اور بھی کچھ واقعات بھی بیان کیے کہ اصل جو مقصد ہے وہ نیت کا ہے کہ جس لیے دیکھیں ایک کام ہے جیسے مثال کے طور پہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کسی نے کہا کہ جناب یہ گھر میں آپ نے روشن دان کیوں بنائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب اس سے ہوا اندر جو ہے وہ اچھی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ روشن دان اس لیے ہے کہ اذان کی آواز آئے گی تو یہ عبادت بن جاتی اور ہوا نے تو آنا ہی تھا تو نیت اگر درست رکھیں اور اچھی رکھیں تو وہی عمل جو عام دنیاوی عمل ہے وہ ہمارے لیے باعث ثواب ہو جاتا ہے اور اس میں سے کئی اعمال ایسے ہیں جو ایک طرح کا ثواب جاری ہو جاتا ہے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح ثواب جاری, جاری ہو جاتا ہے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتح مکہ ہے اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے جب تم جہاد کی طرف دعوت دو تو فوراً نکل جاؤ یہ بھی متفق لئے ہے یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھے کہ لفظ جہاد اس پہ ہم پہلے بھی ایک سے زائد دفعہ بات کر چکے ہیں لفظ جہاد بہت وسیم مفہوم کہتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جہاد کو صرف کتاب سمجھ لیتے ہیں جیسے تلوار پکڑ کے بندوق پکڑ کے باقاعدہ دشمن کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا جہاد ایک بہت وسیع مفہوم میں ہے اس پر وقت باقاعدہ گفتگو بھی کریں گے اور اس کے اندر جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا وہ بھی جہاد ہے اسی طرح تعلیم و تربیت خالص اور سچی نیت کے ساتھ یہ بھی جہاد ہے جہاد کی کئی قسمیں ہیں اور کسی ایک قسم کے ساتھ اس کو جوڑ دینا مناسب نہیں ہے اور ہر قسم کی کچھ شرائط ہیں مثلا قتال والا جو جہاد ہے اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں کہ کون اس کا حکم دے سکتا ہے اس کی کیا شرائط ہیں کیا حالات ہوں گے تب جہاد جو ہے وہ لازم ہوگا یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور جہاد کا نعرہ لگا دے تو وہ جہاد اس طرح سے واجب نہیں ہوتا ہے اس کی بہرال شرائط موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جتنا تم نے سفر کیا اور وادیاں طے کی وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں ان کو بیماری نے آنے سے روک دیا مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں بھی اسی مفہوم میں روایت موجود ہے ایک چیز جب ہم کہتے ہیں متفق علیہ ہے یا مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ بھی بالکل ایک جیسے ہوں مفہوم جو ہے وہ کم از کم ایک جیسا ضرور ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں بڑا اہم ایک اور بات سامنے آئی نیت انہوں نے کی تھی کہ ہم جہاد میں جائیں گے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی طور پہ جائز قابل قبول عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ گئے تھے وہ جہاں جہاں گئے اور انہوں نے جو جو عمل کیا ان کے ثواب میں وہ بھی شامل ہوئے تو نیت کی اتنی اہمیت ہے اخلاص کی اتنی اہمیت ہے اسی لیے ہمارے کئی بزرگان دین علیہ رحمان نے یہاں تک فرمایا کہ ہمیں سارے دن میں ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے مسجد میں آ رہے ہیں نیت کی جائے صبح دفتر جا رہے ہیں اب آپ نیت کریں جی میں دفتر جا رہا ہوں دفتر تو جا نہیں ہے لیکن آپ نیت کریں گے جی میں حلال کی روزی کمانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے دفتر جا رہا ہوں مناسب الفاظ کا چناؤ نیت کے لیے تو ہر کام کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی اچھا پہلو تلاش کر کے اس کی نیت ہم کریں کئی مشاعر علیم الرحمٰن نے تو یہاں تک کہا کہ آپ صرف نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے بیس منٹ صرف وہاں رہنا ہے چھوٹی سی نماز ہے جائیں گے نماز پڑھیں گے اور باہر آ جائیں گے بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا آپ آدھے گھنٹے کی احتکاف کی نیت کر دیں اب احتکاف باقاعدہ تو وہی ہے جو رمضان شریف میں دس روز کا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن آپ آدھے گھنٹے کے احتکاف کی نیت کر رہے اسی طرح کئی مشاعر نے کہا کہ رمضان شریف میں ایک شخص جو ہے وہ دن کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا لیکن آخری دن رکھ سکتا ہے رکھنے تو دس دن ہی چاہیے تھا اسے لیکن وہ تین دن کے لیے نیت کر کے چلا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص اور نیت ان دو چیزوں کو ہر معاملے میں ہم اگر اپنے ساتھ رکھنے لگ جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہر عمل ہمارے لیے بھائی سے ثواب ہوتا چلا جائے گا ایک اور روایت جو ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی میں یا جس وادی میں سفر کریں گے وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں اور ان کے عذر نے انہیں ہمارے, پاس, ہمارے ساتھ آنے سے روک دیا جائز شرعی قابل قبول عذر ہونا چاہیے جن لوگوں کے عذر جائز نہیں تھے تھے ایسے بھی کچھ لوگ تھے ان کو دین نے منافق کہا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق یہ ابو اسحاب کے منبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی کہتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سال میری وارث جو ہے وہ صرف ایک بیٹی ہے کیا میں مال کا دو تہائی صدقہ کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدھا مال میں صدقہ کر دوں حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیسرا حصہ میں صدقہ کر دوں تو زیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا تیسرا حصہ بہت یا بڑا ہے اگر تم اپنے محتاج اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور بیوی بچہ پیچھے بھوکا پڑ بیٹھا رہے اس میں اس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے ہم اس میں حضرت ابو بکردی اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ سامان لائے تو پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہوئے نہیں چھوڑا ہے تو میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہوں ذہن میں رکھیں کہ وہ وقتی طور پہ ایک خاص معاملے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا وہ تا حیات اور عمر بھر کے لیے نہیں تھا معاملہ کے پیچھے سے جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان کو خدا نخواستہ غربت میں مٹال کے ہم نے یہ کام کیا ایسا نہیں تھا یہ معام بڑا واضح طور پہ چیزوں کو آپس میں ہم جوڑتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف بھی کچھ احادیث مبارکہ موجود ہیں کسی بات کو معاملے سے متعلق تک پہنچنا چاہیے ایسی صورت ہوتا ہے تو یہ کرنا ایسی صورتحال ہے تو یہ کرنا, ہے ایسی صورتحال ہے تو یہ, کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کو ہم بالکل عام معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ لگا دیں تو آپ نے فرمایا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ تنگ چھوڑ دو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور جو چیز بھی اللہ کی خوش کے لیے تم اجر کرو گے اس پر اجر پاؤ گے چاہے وہ لکما بھی ہو جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بھی سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ نان نسخے کا انتظام کرنا یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے اگر نیت درست ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا کیونکہ باقی لوگ تو جہاد پہ جا رہے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے جو عمل بھی ان کے بعد تم اللہ کی رضا مندی کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں اور تمہارے مرتبے میں اضافہ ہوگا اور شاید تمہیں پیچھے رہنے کا موقع ملے یہاں تک کہ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور کچھ کافروں کو نقصان ہو جائے حضرت ابو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور آب صحابی ابوسا عبداللہ بن قیص الشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسیکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہادری سے لڑے غیرت کی خاطر لڑے اور ریاکاری کی خاطر لڑے اس میں سے کون سا اللہ کی راہ میں ہے زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے لڑائی کی کہ اللہ کی بات بلند ہو صرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شمار ہوگا باقی کوئی نہیں شمار ہوگا یہ بھی متفق ہے ایک اور ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں اس پر صحابی ہی کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کا جہنمی ہونا یہ کیا معاملہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الفاظ آئے ترجمہ ان کا یہ ہے کہ وہ بھی اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے میں حریص تھا جب لڑنے کے لیے سامنے آگیا اس کا مطلب نیت میں تو تھا کہ میں مار دوگر مار نیچے کا خود مر گیا اب عوام تو کہے گی تو وہ بےچارہ بڑا مظلوم تھا مقتول تھا لیکن جس نے ہتھیار مسلمان کے لیے اٹھایا اور اسی نیت سے اٹھایا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ پھر وہ بھی اس کا بھی حکم وہی ہے ہاں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے ہتھیار اٹھایا اور آگے سے کسی نے دفاع میں اپنے لیے کچھ کیا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہو سکتا ہے اس پہ پھر مزید کسی وقت تفصیل گفتگو کریں گے لیکن اگر دو لوگ لڑے اور اس میں یہ دفاع والی بات نہیں تھی تو دونوں جہنمی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خصوصی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت والی نماز بازار والی نماز گھر میں پڑی جانے والی نماز سے بیس درجے یا اس سے زیادہ جماعت والی نماز جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے اس لیے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اس کو نماز ادھر اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک اس کو نماز روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور نمازی جب تک اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے جب تک وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا بے وضو نہ ہو جائے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں متفقی حضرت ابو الباس فرماتے وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کر نہیں پاتا اللہ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اسی لیے ہم نے کہا نیت اخلاص دن میں جتنی دفعہ جس کام کے لیے آپ نیت نیک رکھ سکیں اللہ کے لیے خالص رکھ سکیں اس میں آپ کی نیکی لکھی نیک جائے گی اور اگر ارادہ کرے اور اس کو کر گزرے تو اللہ تعالی دس نیکیوں سے لے کے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں ہے تو اللہ اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو اس کی پھر ایک برائی لکھتا ہے یہ بھی متفق علیہ حضرت ابو عبد عبدالرحمان عبداللہ بن عمر ابن الخطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ تم سے پہلی امتوں کے تین آدمی سفر کر رہے تھے یہ واقعہ اکثر ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں رات گزرنے کے بعد ایک غار میں داخل ہوئے پہاڑ سے ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کو اس پتھر نے بند کر دیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اس پتھر سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک کمال کا وسیلہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کی اخبار میں پیش کرتے ہیں ایک نے کہا کہ یہ اللہ میرے والدین بوڑھے میں نے ان کے لیے دودھ نکالا ان کی خدمت میں لے آیا میں نے ان کو سویا و پایا میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ دینا بھی پسند نہیں کیا میں پیالہ ہاتھ میں لیا ان کے جاگنے کے انتظار تک طلوع فجر تک کھڑا رہا ٹھہرا حالانکہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے قدموں میں بھوک سے بلبلاتے تھے اسی حالت میں فجر طلوع ہو گئی دونوں بیدار ہوئے اپنے شام کے حصے والا دودھ انہوں نے پیا یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا مندی کے خاطر کیا تو تو اس چٹان کی مصیبت سے میں نے جان دیتا تھے چٹان چھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی لیکن اتنی ہلی تھی کہ ابھی غار سے نکلنا ممکن نہیں تھا تو دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میری ایک چچا زد بہن تھی جو مجھے محبوب تھی اور میں نے اسے اپنی نفسیانی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا وہ اس پہ آمادہ نہ ہوئی لیکن قحط سالی کا سال پیش آیا تو وہ بہت مشکل میں تھی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو ایک سو بیس دنار اس شرط پر دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرتے وہ مجبور ہو گئی اس نے آمادگی ظاہر کی لیکن پھر میں اللہ سے ڈر گیا اور میں نے یہ کام نہیں کیا میں اس فیل سے باز آ گیا لیکن وہ جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی میں نے اس کو ببا کر دیا تو اگر میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کیا تو ہم اس مصیبت سے نجات دلا دے تو حدیث میں آیا کہ چٹان تھوڑی سی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی مگر ابھی بھی اتنی نہیں کھلی کہ تینوں نکل سکتے تھے تو تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدور اجرت پر لگائے تھے ان کو تمام مزدوری بھی دے دی تھی ایک آدمی اس میں سے مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی یہاں تک کہ بہت زیادہ مال اس سے جمع ہو گیا ایک عرصے کے بندے میری مزدوری مجھے عنایت کر میں نے کہا تم اپنے سامنے جتنے اونٹ اور گائے اور بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا وہ سارا مال لے گیا اس میں سے کچھ بھی اس نے نہ چھوڑا اگر میں نے تیری رضا مندی کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں نجات دلا دے اس کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ یہ تینوں باہر نکلے متفق یہ جو جتنی بھی احادیث مبارکہ ہم نے دیکھی ہیں ان سے ہمیں صرف ایک سبق ملتا ہے ہمیں سارا دن اپنے ہر کام میں سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام ہمارے لبائی سے ثواب ہو جائے اور اگر کبھی زندگی میں ہم کسی مشکل میں پڑیں تو ہم پھر اپنی ان نیتوں کا اور اپنے ان اچھے کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اللہ سے مفرت طلب کر سکیں اور اللہ سے اس مشکل سے نجات کی التجا کر سکیں اللہ تبارکب تعالیٰ ہمیں توفیق دے عزم دے فہم دے آمیر و صلی اللہ عالیہ خیر خلق ہی سعید نمولانا محمد وعلّہ علیہ و اصحاب اجمعین یا قیا